رو ز سے جو آزاد مولا ایک اکن زیارت کا طلبگار گار مولا میں مادر کی کھلے جب میری آنکھیں اس وقت سے میں طالب دیدار تھا مولا شکریہ مولا علی شکریہ مولا حسین شکریہ مولا لمباری حسین شکریہ مولا علم دار حسین شکریہ مولا شکریہ مالا حسین شکریہ مولا حسین شکریہ مولا حسین حسین پہلے پہل شہر نجف میں جو ہی پہنچا آنکھوں کو میری آیا نظر روزہ علی کا حاصل جو ضیات کا شرف ہو گیا مجھ کو پہلی اس پہ در کی کیا شکر کا سجو سجدے سے اٹھا علی علی کا آنکھوں میں صدا علی دھی پیلیے جاؤ اب کر بلا مال شکریہ مالا حسین شکریہ مالالم خالے حسین شکریہ مالالم حسین سفر حسین حس سفر کشتے حسین کیا حسین سفر حسین بلے خاک رہے روزہ ہے میں جلدی یا پیدل سفر کر بو بلا پر خوش کی پیرا بھانا ہے مبت کا سفینہ کیا خوب نزارہ ہے یہ کیا خوب ہے منظر شیت شاہ زمانہ ہے یہاں اور وہاں سمندر کی طرح سوئے منظر ہے روا شکریہ مال شکریہ مالا حسین شکریہ مالالم خالے حسین شکریہ موالم خالے حسین،, حسین،, حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق کے سارے ہیں یہ ایلی سینوں میں سجائے ہوئے پیرا پیغام خمیلی عباس کے پرچم کو اٹھائے جو کھڑے ہیں یہ پر ہے یہ سارے برسوں کی بقا یہ وفاؤں کی فضا حسین ایک ایک خطا قدم ہے عزیتوں کی قضا شکریہ مولا حسین شکریہ مولا علم خارے حسین شکریہ مولا علم خارے حسین سفر کے حسین حسین حسینارش ہے یہ ہے کر کے یہی اہل ازارے آثار بتاتے ہیں یہ زہرا کی دعا ہے یہ سب ہے وفادار المدار حسینی آتے ہوئے سانسوں سے جو پیمانے وفارے ہے یہ مدار شیا حسین ماتا کے لیے جان کر دیجیے نصاب مالا شکریہ مالا حسین شکریہ مولا علم حسین شکریہ مولا علم خال حسین سفر جو ہمراہ رواں اور دوا ہے یہ <سؤال> جان نبی جان علی کی رکھ ہے ظاہر ہے یہی خون حسین ابن علی مہندی زمان درکنا, درکنا دے رہا ہے یہ ازان آئن صورت کے لیے ٹفلو پی فارک جمانبیک مہندی حسید, شکریہ مولا خارے حسین شکریہ مالم خارے حسین سفر حسین سفر اشتے حسین سفر حسین ش ہے اندر کھجوری ایوح اب شبار کھجوری مورے فروسان دلے پاتے میں سہارا دل مختول بکھر بلا کیسے ہو بیان غربت سادات کی تصویر چادر کو زمین پر ہے بچھائے ہوئے شبیر مقتل میں ہے بکھری ہوئی فروا کی کمان سبر اسپر حسین یا حسین یا حسین کی زد پر ہے دل و جان پیم ہے دیکر تیرو سنا خل جر پت شبیر اکیلے ہے کھڑے دشتے بلا میں آپ کے نتیجے نہ دلا ہائے آئے ہائے حسین ہائے المارے حسین ہائے الم حسین سفر اشت حسین سب حسین حاضر ہے کہتی ہے ابو زر یہ سر شام حسینہ آغوش ہے امو کی نا بابا کا حسینہ کانوں سے لہو بہتا ہے پہلو بھی ہے زخمی اب آگ کے بستر پہ ہی سوتی ہے سکینہ دیدی آئے حسین آئے لمبائے حسین یا حسین say yeah who's the